گزشتہ مجلسوں میں دعا کے آداب کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب تک انسان ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا اللہ اس انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جب کوئی بھی انسان ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے یعنی اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کرتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ کرتا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ اسی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ ممکن ہی نہیں بندے کی دعا کو قبول نہ کریں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا دعا کی قبولیت کے معاملے میں تین طریقے ہیں سب سے پہلا کہ جو انسان جس وقت جیسا مانگ رہا ہے وہی اسی وقت اسی طرح اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کو یہ چیز دینا درست نہیں ہے جب اللہ کی مشیت یا اس کی مرضی ہوتی ہے تب وہ چیز اسے عطا کی جاتی ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسے یہ بات چیز نہیں ملتی اس کی دعاؤں کی قبولیت کا سمرا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی دعا, دعا مانگنے والے کی دعا کا رزلٹ اور ثمرہ قیامت کو دیا جائے گا تو دوسرے لوگ جو اتنا بڑا انعام اسے دیکھیں گے کہ اسے مل رہا ہے پھر وہ اپنے دل میں خواہش کریں گے کاش دنیا کے اندر ہماری دعا بھی قبول نہ ہوتی آج اس کا سمرہ ہمیں ملتا لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے اس کا دل چاہتا یہ ہے کہ مجھے فورن چیز ملنی چاہیے جو میری خواہش ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی ربنا وبعث اص و رسولم منہم یتلو علیہ آیاتی ہی یعنی جو آخری رسول تھے ان کے لیے تمنا کی تھی دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد میں سے اسے دینا اللہ نے دعا کو تو قبول کر لیا لیکن اس کا نتیجہ ہزاروں سال کے بعد آیا اور جب اس کا نتیجہ آیا ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے تین ہزار نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے یعنی صحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ایک طرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف واحد پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب اگر موازنہ کریں تو ایک طرف تین ہزار کو رکھیں اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اللہ نے جو آپ کو انعامات سے نوازا اور جتنی کامیابیاں آپ کو ملی اور اپنے بابا سیدنا ابراہیم کی نیک نامی کا سبب جتنا رسول اللہ بنے بے شک دوسرے انبیاء نے بھی اپنے وقتوں میں بڑی محنت کی لیکن ان سب سے زیادہ ثمرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا تو یہ ضروری نہیں کہ اس وقت، اسی وقت دعا قبول ہو جائے بلکہ ہم بھی اپنی زندگی میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز کے متعلق سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ اس وقت نہیں ملتی بظاہر ہم مایوس ہو جاتے ہیں لیکن جس وقت وہ چیز ہمیں ملتی ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ابھی تھی اس کی تو اس لیے ہمیں کچھ باتیں اللہ کی مشیت پہ بھی رکھنی چاہیے کہ جیسے اللہ چاہے گا اس نے کر دیا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متوقل تھے اور کیسا انہوں نے توکل کا سبق دیا ہمیں اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف مصیبت آ جاتی تو آپ واویلہ نہیں کرتے تھے کہتے قدر اللہ وما شاء یہ اللہ کی تقدیر تھی جو اس نے چاہا ہو گیا بس ٹھیک ہے ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں جب انسان کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا یہی دانائی کی علامت ہے اگر انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتے ہیں اس لیے میرے پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھے کہ جب ہم دعا کریں تو اگر فوری طور پہ قبول نہیں ہو رہی تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری بہتری انہیں منظور ہے اب نہیں تو پھر یا ہمارے لیے یہ چیز بہتر نہیں اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا اب دیکھیں نا جب انسان استخارہ کرتا ہے اس استخاری کی دعا کیا ہے اللہم ان کانا ہاضل الامر خیر یا اللہ ان کن اللی امر دینی و معاشی و عاقبتی امری اے اللہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اگر اس اس کے اندر میرے لیے خیر ہے اور اس خیر کو تو جانتا ہے تو پھر اس کام کو میرے مقدر میں کر دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت نازل فرما دے اور پھر دوسرا اسٹیپ اللہ کنر اللہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے خیر والا نہیں ہے برا ہے اے اللہ اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے بکبر خیر اللہ جہاں خیر ہے وہ میرے مقدر میں کر دے ما کانا وہ جہاں بھی ہے سما پھر اس پہ مجھے راضی کر دے کہ جو تیری رضا ہے اس پہ میں راضی ہو جاؤں تو اس لیے یہ بات یاد رکھی کہ دعا ہر انسان کی قبول ہوتی ہے اگر وہ دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے لیکن اللہ کے تین طریقے ہیں یا فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے یا جب اللہ مناسب سمجھتے ہیں اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں ایک دوسری حدیث میں تیسرا سٹیپ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی پہلی یہی کہ اللہ فوری طور پہ قبول کرتے ہیں دوسرا یہ کہ جب مناسب سمجھتے ہیں مؤخر کرتے ہیں تیسرا یہ کہ وہ دعا جب آسمان کی طرف چڑھتی ہے اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دعا اس مصیبت کو روک لیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان اس سے لڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے وہ دنیا میں اس مصیبت کو نہیں آنے دیتی تو اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ بعض اوقات ہم پہ کوئی مصیبت آنے والی تھی ہماری دعا کی وجہ سے ٹل گئی جس کا ہمیں علم نہیں ہے اگر وہ آ جاتی تو نامعلوم ہمارا کتنا نقصان ہوتا اس لیے اللہ پہ بد اعتمادی کبھی نہ کریں کہ میری اللہ سنتا نہیں میری قبول نہیں ہوئی ایسا ممکن ہی نہیں لیکن میرے عزیز بھائیو انسان کے کردار کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں ایسی غلطیاں ہیں اگر وہ آ جائیں تو پھر واقعی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا وہ کیا کیا چیزیں ہیں اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے آئندہ مجلس میں عرض کروں گا عقول اللہ